ربه فجعله من الصالحين پس ان کے رب نے انہیں چن لیا پھر انہیں نیک لوگوں میں سے بنا دیا اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا اور مقام نبوت پر سرفراز کر کے نینوا والوں کے بجائے ان کی اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا جن کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے زیادہ تھی یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورت الانبیاء، سورہ یونس اور سورت الصافات میں گزر چکا ہے ان آیات کو دوبارہ سماعت کر لیں